حکم پر پٹ پٹنا میاں شیر ربا ولی سمجھتے آپ فرماندو دسن کتاب موجود خزین پس آب دیمان ہیں اللہ مال مال دسو اگر علم نال چل حادرت کی بےمانی بغیر اللہ اللہ با مال مال باندر دا باندر, دا باندر ہومانی بغیر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 انگریز کی حکومت نی بی انگریز دے حکومت نظام منتا اقوام متحدہ منتا وہ نظام حکومت کو منتا تو کنجر وہ پونا لانتی مطلوب او وہ محبوب ہے وہ شوق ہے وہٹو ہے وہ سارا کچھ وہ اگریزوں چنگا لگتا ہے جی دہری مونا ہو دہری مونا ہوٹ پہ ہو سدام پینٹ پاؤنڈا ساری منڈا بھی پینٹ پاؤنڈا سنگریز اقوام متحدہ آرڈر نہیں منیا انہیں چک کے مار دیتی ہے ہاں جی بم برسا سکول ختم ہو گیا برتی ہونا چیز ہے نظام حکومت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 رہا مسئلہ یہاں فیکٹری ڈاکٹر ہسپتالوں سے جی وہ کیوں دینا وہ اس واسطے دینا سیا آ جب پتر پالیا ہوگا نالیا ہوگ باہر پکتا ہوا تو اپنے کا دھیان رکھتا ہوے وہ کیوں پہ ہے سیٹی مارنے ٹان ٹان کرتا سمجھ لگی وہ آدھے نے جب ساڈے دلے تابے دار بن گئے فرما بندار بن گیا ہوں یہاں بمب بھی دو آئٹم بھی دو سارا کچھ دو کیونکہ تو سارے بمب چلے گا تو ساڈے مخالفا چلے گا اسلام ہے دوستوں چلے گا ساڈا چلنا ہے جی معلوم بن دوڑ حکومت ہےکھواں ہو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 हर्षा बिशर जी अब तक कहता पैटू किबाश मान नाश एक बंदा हो पेंट पाई खिला यारांदर का लिबास पाया अंग्रेज नंगा लगेगा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 اللہ اللہ اکلور دفرنگی نے کہا اپنے سے. انگریز دلہا کہ اپنے پتروور کا کہنا حکومت کر خلاف ہو تعلیم اپنے چیلوجرام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 سمجھ لگی دی. دے دے اور یہ کا نظام تعلیم ایک سازش دین و مربت کے خلاف کلے ملا دلیا پیڑا اکبالزاں چرچ نو گرجے گرجا جان لے نہیں ایمانے دنیا دین دستا دنیا اسلام ہر پاس دستا پیا نظر اولاد نہ پیو اولاد ماں ماں اپنے ہاتھ پتہ نہیں کہ اقبال نے واحد مجرم ایک ہے کرار بہت ہی پکی ہوں کنجرا میں پورا لندن تک ویخ آسنیا نالیم نا سمجھی تالیم اگریز بالکل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 لیکن فرمایا اے, اگ اے اے اے اے اے اے اے میں نہیں بجھنی اے میں نہیں ختم ہونا فرمایا جو جی ختم کرنا چاہتے ہو تو پہلے ہوا اگ بجھاؤ جڑی ساتھ سید نے لائیے انگریزی تعلیم آنی اے چودہ چودہ چودہ چودہ چودہ دندر امام احل سنت فرمان دے نے فرمایا ملا پینٹ دے خلاف نہ بول جائے بول تو انگریزی تعلیم دے خلاف بول سلحان اللہ پینٹو نے پوائیے بس جی